وقال الذي لا ل لقاءنا لولا انزل نرارب نامم او یا کسان چاقییده نه لري زمن د ملاقات ولې نشي نااز د بمبانې مک یا ولې رب لرام لقد استک بررووف انفسهم فصح مو ان ک یقیناً دیرا لوئی اکڑا دی پا قولو زانون کے او فرمانی کڑے دی نافرمانی غٹا یوم آئی رون الملائکتا لا بشرا یوم آئی ذل المجرمین فکم رسو بینی دی ملائک لران نبی زیر پدہ و رزبانی زفار زمجرمانو ویقولون حجرم محجورا اوائی بدا مجرمان گاڑو منگا بچو مضبوط لرام وقدمنا الى نا ما عملو من ملن فجان ہو ہوام منصور او کسبو کو منگا ملون کا ملون تا شری کڑی سنے کا ملن اب گرجو منگائے لڑا دڑا نستلی شریم اصحاب الجننت یوم زن خیر و مستقر و عصن مقیل جنتیان خلق بپتہ رضبان دی غری پید بارد زید و سید و دیر خیست بید آرام بزی و یوم تشقق السماو بالغمائی و نزل الملائکت اور کلب چی اچوی اسماننا نا پریزوم اراکز بچی ملاک دلے ناکوزوم المل حق پل رحمان بادی بدورز بانے حق در ابد د زاد بار و کان یوم نالل کافری نا اور دا دا روز دا پا کافران اوڑی را سختا ویعوما یعظو ظالمو علا یدئیه یقولو یا لیتن تخصو ما رسول سبیلا اور پاغر وز چچک بولگی ظالمان پا خبر اللہ سنو وائی بہرمان دے مانی ولوید رسول سر اللہ رم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا حیطا باش و مرمان دے ان میں نیولے فلان کی لرا پا دوستانا لقضا ظلنی ان ذکر بعد جانی وکانا شیطان لیل انسان خضولا یقیناً زیگم راہ کریم دے ذکر دالانا چھ قرآن دے پستان چھ مات راغیم اور شیطان انسان درا شرم ان کے وقال الرسول یا رب ان قومی هذا حاضل قرآن او وای رسول ربا یقین قوم زمام گرزول دا قرآن پر خوشی و وکذالک جعلنا لکل نبی ندو من المجرمین دان سے جوکری منگا ہر جوانے نبی لڑا دشمنان د مجرمانو نا وکف عب ربک ہادی و نسیرا او پورے سارے ہدایت کا ان کے او مددگار او قال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا اوائی کافیان ولی نشی نازل دے پی پیغمبر وان خان پیڑ کدا لال سبھی فوت کا داس ماضیلے دے دارا چکلو پائے سرسال اواز بیان کرے مون دل راپوز بیان نول کب مسل علا جب حق واسن تفصیل ان روڑی داخل تال سال مگر راؤڑم ن تال ر حق خیست تفصیل رائے الین شرون جو مل جہنم آ کسان چرا جم بگڑے شری بخل مخن تام شرمکا نوازلام دا کسان ڈیر ناکارا حالت والری ناکارا والدی اور دیر رکؤن کی ری لارے کتاب تو جانا اوردمبر نہلوے ہلاکت قوم انو ہے لما کزب رسولا اغرخنا ہوم جاننا ہوم لن سے آیا کڑ قوم دنو السلام کلچی دنو جنے گڑھ ٹول رسولان غرکڑ منگائی اگر زور دخل کو دپارا وت واطدنا ظالمی نازاون علیمان اور تیارکڑے مالمان لرا زاب درنا کا خیرت کی و, و, و رسون بین ذال اہلا کڑی مانو سمودانو کئی والا پیڑ دین بینس کے دیرے و کلن زورب ن لم و کلن تبر ن اٹھولو دا بیان کلو مونگا عبرتون واقع... واقعات دے عبرتونو او ہر یو بیان تبا کرو بخواست تبایے ولقد آتاو علی القرية اللتی امترت مدرساو یقینا زیرا زیدا مشرکان داربو پائے کلو بانیش باران پیش باران ناکارا افلم یو نو ی رو نا بلکہ نو لا ارجن ن شو آئی دین گوری ہلکی دیا کی دبارجند راؤ کئی کلچوینی دا, دا شریم نیتالر مگر ٹوکی کر د تاغ سڑے دے چل رسوال یقین چڑ باد لونا کم گھنے ٹی وان وسفیال مو من نل سبھی زردی تو پتی کلچا چوکیارے اور پوتنی ولر علاق بل خواہش پلرام آیت کے دیشی پاغبان زموار ام تحسبان اکثر ہوں یس مرون آیت گمان کے چراڈے خلق اوریا پوئےگی انہوں ملا کل نام بلحمد البیلام ندی دی مگر پشانت سارویم بلکیدی دیر رکم کیری دلارے حقیم علم ترینا رب کا کیفمد ذللہ ولو شاء لجعله صاغنا عین نو رت کار دغپل ربدام سرنگ اگد غڈولے سوری لارام خلا غختے نو غرزولے وہ دی سوری لارام شام سوما جان شمس آلئی دلیل بیا گھر تولے منگانور پلی سوری بانی دلالت گ ان کے سوا قبض نہ ہو لئی نہ قبض بارا کاگو منگا دا سورے پخل ہوگم پراہ کلو بدم او ساتے گزلی تاث پارش پر پا جامی بشان اگر زلے دے خوب آرام د پاراؤ گزلی دروز دورے دل د پارا وہی ارسل ریاح بشرم بین رحمتے او خاص اللہ ذات رالی ہوا گانے زیرور ان کی مفق رحمت دان من سمائے ما انورام اور آورولی بنگاد آسمان تو طرف نہ اوبو پاک ان کے لن بند تم انسکیم خلکنا انا اناساچی جن پریوچا اوس مو دہچاناچی میرا کڑی انسانان ساڈر وَلَقَدْ ہوں بَيْنَهُمْ نہ باسر نا النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا گر چولی منگا تگا بہتری پمنس کے دیر پارا چیری تنسیت عالیم ابرے خدے ڈیرے خل کو ڈیرو خل کو ہر کار دنا و لو لاسنا فی کل کر او کم گاختے لے گلے بے منگا پہ کلی کی جدا جدا یار اور کے فلا تو الكافرین کافری نا جاہد ہوں بھی او جہاد کبھی رام ن تو خبر د کافرانو اور جہاد کا ددی سرا پدی قرآن سر جہاد لیم رحر ہاضا فراتا ملو نلہ غزات دے چیو زیروان قسم دریاب نام داو خوگ دے ماتون کے تند او دابل مالگین دے نت کرے بمرے کے جالبئی نہ زخرم محجور او پیدا دی په مننس کې مناکون کې او پر د مضبوط وهول ل خلقامل مع بشرن فجاله نهسبب وس حرمکانو ربو کا قدران او خاص اللہ ذااتې پیدا کړي دوبو د نوي نه بشرم نور بیا خاون د نهسب او اور دے سارب قدرت ن والا وہ آبدو ندا ہی مالا دور و کانل کافر والا اور بندگی کا مشرقان دالا ن سا دا شاشی نفور کولشی دی تو نس نقصان اور کولشی اور دے دا کافر رخ پر رب طرف شاگر دوں گے امان سیلا منلی گلیم گتے نبی مزیم مجرین وڑ سونا پتی بیان باندے مزدوری لاکن سوک چاڑی چھونی سیخ پر ربترا لار نماتا بداری اوزان اس پارا پاگجوندی ذات پانے چھ مرگ بے نراضی و او بے ہم سر دستیا ندار <تصفح> وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا أَبْبُرَدَ اللَّهِ تَلَا بَقُنَا هُنُودَ بَنِّكَ عَنُوْخَ بَالْخَبَرْ لَرُنْكَيْمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ الصَّوَالَ الْأَرْضِ اللہ زاد دے پیدا کڑی اسمان نو ازم کا دنس کی پشپ گرزو پان داد رش پگ رضو کی بیا اللہ تعالی برابر شارش بان دے اور رحمانی خبیرا رحمان زاد دے نو سوال کو اللہ تعالیٰ نہ جی خبردار پارسم ویزا کیل لہم مجرح کا شیل مشری کا سیجدک و رحمتا دہمن ست لِمَا انسولی وَزَادَهُمْ نُفُورًا آسی کو کا اشاہہ چې تم تو کمرا کئے او زیاتتی زیاتی کوئی دا زیاتی حکم دی لرننافرت کول با رقل الذي جا سما بو جو جافیہ سر قرممونران بر کتون وال ل دی ہ غذاہ چې یوکڑی باثمان ہونوو کے۔ کار کی دن کستوری اجوکڑی بداغ مان طرف کے زلی دن کے شراغ اسپگ میں رڑا گوں کے جال اللہ لن رخل فت لمن اراد کرا او اراد شکور خاص اللہ ذات غزولش پارو پیو بل پس راتوں کے د دا دفید دا داغ چاچواڑی چ اللہ یاد یا گواڑی شکر گزاری دال واد الرحمان اور خاص بندگان گان د رحمان ذات خاص خلق دی چی پزمک باندے بنرمائے کلچے خبر کے لی سر جاہلان دی زمون سلام دی بتا سو ولزین ابھی تب ہوں دا کسان جی چی ری دخ پر رب دارام سجد کا ان کیا و بولارے والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم دا خلق دیوی یاربا وارے مونز عذاب جهنم ان عذابہا کان غراما یقیدن عذاب جہنم دیڑل ویتاوان انها ساعت مستقر و مقاما یقیناً دا جہنم بد زید قراری وبد دے زید دیر کے دو والذین ایزا لم يصرفو ولم یخترو وکان بین ذالک قواما دا خلق دیشکلم معال خرشکین دا حدنا تیروتلم نکی و بخلم وا نا خلگ دِری مد نئی دلہ تلا سرا مدد اللہ تعالی سراب گارتا نفس ملاحی و ن او نقد لیں دا نفس یا الله حرام کی داے وجل مگر پ حکم شریم او دی بد کاری هم ن کوی زی نام نکیم و یا ف ظالے کویل اچا چو کو دا کار مخامخ گناہ د سزا دگونا خپل سرام ی لولهابو عملقییان جیتکے دے بھی دیر فی کی زیات راجا بہ وقت د قیامت مر آمیش بے پائے کے زلیل گڑش رے الا و و ملا ملن صالحا لیکن آسوں کشی طوبے اکڑی در شرک نائیوانی راولی عمل اکڑی عمل نیک فا اولائے بدل یبدل اللہ سیاتہم حسنات دا کسان بدلی با اللہ تعالی دائی بدے بنیکو وکان اللہ غفور الرحیمان او دے اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کن کے اچاچ تو گنا سنت متاق یقین دا انسان تو بب اواسی اللہ تعالی تا تو بغول و لذی ن لا یدو ن زور مرو بلغ مرو کم دا نےکان آ کسان دی چې ن حاضری دررودان کله چېے ورتیری بناکار مدس ورتیری آے نه مخ اڑونکییم وال الذي نے ضا زو کرو ب آیا دی رہم لم يخرو آہسم او مییانہ او دا کسان دی چې کا دی تایا داشوررک دی شي بایدتونوضرظم۔ ن پوجی دیا نوانے کا رب نبلیاتی ادا کان دکے روبخی متا زمندیو زم دولہ اکارنا سرگی اخیم وجعلنا واجعل للمتقين اماما او غرد من غاد المتقعان دبارا اماما اولئك ان يجزاؤن الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما دعا صفت خلق بدلے بور کی دیتا بالخانے دنگے بسود چری صبر کرے بدے مصیفت عنوان اور بیشک دے دی بش دیتا بدائیں جنت کے مبارکی اور سلامت مبارکی و سلام خالدین خالدی نفی ہا حسنت مستقر روکام ہمیں دی پائے کے خیستر داز زید قراری اور زید دے رکے رو کل ما یا ببی لولا دعم <تصح> تو پتا سوانے رب زمان کن ساسوئی باد مخ دریقا فقر کر یقین انکار کو تاسوئے ممکن زرشی بتا سبان آزاد اللہ تعالی لازم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسیم تلک الكتاب کتاب الموین دایا تن کتاب جو وضاحت سربان گون گرے لالس کا اللہ آیات ہلاکون کے اخبضان درادج ن چاخلان ان شان زلا ل سمائے آئے تن فضل تانا خاضی گواڑو منگا نازل بکوب دین د آسمان د طرف نہ آو ناشنان نہ خام مشی بعد دی سٹو نا غی تاج کون کی و ما من ذکر من الرحمان محدس الا کان انہم اورذین انرا جی دی تا سنسیت الرحمن د طرف نہ آشنوی دائرات ل مگر دی دائے نہیں مگر ذو ان کی فقل تذموا فسيعتہم امبا و مکن بہ یستحزون یقیناً دی تکذیب کڑے دے زردے آرام شدیدہ خبن ندائے شدیدی اور پورے سہزا غلام اولم يرون للذین کم بضنا فیها من كل زوج کریم آیا سوچن کی داخل اعزم کے تام کسمرا راجر گنکڑی دار قسم بٹو فید مند نام انفیزالاک یقیناً پدے کے خام خا پر ڈیر دی خلک زدی نہیں مان رہ ان کی رب کلو اللہ خام خا زور دشمنانو رحم کے بدوستان و رپ مسا اکل چواز ورکستارب موسال سلام تاش لڑ شوم ظالمانو بسیم قوم فرنا ال فرون دے آئے سلام سے تنگا بشی سین زماعون بشلی زماع جوا نولے گا وحی حارون لے سلامتا ولہم لی زمب فأخاف وین یقتلون او دید طرفنا پا ما باندی یو گناہ دے زیارے شما مشی ما با قتل کی دائی گناہ دے دا کال کلبا انتمل اللہ فرمائل چرے تانشی قد لو لے لڑشے دواڑہ زم پموجز تو یقیناً زم تھا وقی خود ان کے فاتیا فراؤن فکولا انا رسول بلال لڑے وارڑ فراہم تنورت مرو روندر بلال چیپریدا دس پالب نلی من نام کسی و فرعون آیا پالن نوکڑے ستاپم کے پدا سیال جی بچے و او سیدلے تے پم کے دخل عمرنڑے رکلوناں و فعلتا فالتکلتی فعلتا عنتم من الغافرین او کار کڑے تا کار چکڑے او ایکی اوتے دم انکرینوناں فال فالکڑے ماں پی داچو دختا ففر تو مم لما خفتم فوہبلی ربی حکمال زو تخدم ساسونا کلچ ارے دم ساسو نقت لو لوم نرو وہ ما تا رب زما پویا ز دین اے غزر ظلم ز پیغمبران نا وتن گنےمدن دم انها علی ا ان عبد ط بنی اسرائیل اداس احسان دےش تے اس با دی پماوانن بندگان جھکڑی د بنی اسرائیل نا قال فرعون و رب العالمین فرانس کا سمتی ہو سلام ربدی داسمتا سوکی خران کا فراون چا پیرا کسان ہوتا آیا وے خبر ہوتا رب کم رب آبائے اے مسائل سلام آ رب دے اور عبد دمشران و ساسو مخنورے کالا ان رسولکم کو ملزی اور لمجنون یقینا رسول شرالی ونیرے قال رب المشرق والمغرب اما بينهما ان چرالی گلبل گمان خام خال مشرق مغربی مغربائی دا کا تاسدا کل نکارے کالا ول جیتو کا بھشے موبین ویل مسالسلام آگر شراؤڑی ماتا تلیل کار قال فأتي به كنت من الصادقين والفرعون روضاها قاكتئ ذرشتننا فألقا عصاه فإذا هي صعوبان مبين غرض لموسى أخبليم سادرانا كهاغ خاماروه كارام ونزع يده فإذا هي للناظرين ارائی سخب اللہ اس لردت رخنا ناگہا غد تکس پینوں دا بارد گدنگو قال للملیحا لہو انہا ذا لصاہرن علیم اوہ الفرون غٹان دا چچا پی رہنا سو یقیناً دا موسیٰ خام خا جا دوگر دے یریدو ان یخرجکم من ارضکم بصحری فماذا تامرون غاڑی دے چوباسی تاسو استاسو دن ملکنا پسوود جادو اخبال نصمش ورکوائی تاسو قالو ارجح واخاو وابعث فلمدائن حاشرین اغیو محلت ورکتلا اور اور دلرام دل اولی گا پخارون کے راجمک ان کی ساہرانوں یا تو کا بکل سہار نالیم چراولی تا تہ جادوگر ماہرم فجم آ سہارت کات یوم معلوم شو دیر ساہران مقرر وقت دروازے معلوم تان وکیل سے ہلن تم مفغ مش خلکتا سبم راجم کے لال تب سہارتا دید پاراچ تابداری کو دری جادوگر چریدی زورارشل فل اسراؤنگال موقع تا دیلا ول فرا زم باس زم دارا باس مزدوری کچریم گالبشو کام ویزل مینل مکروین فرون میں اون تاس بت خام خایے کڑشو نمات کا لو سال کو مسال خرست ناد نام اگرسو گردی فالکو شبال آئسی اگر رس اخبل ساگان اخبل ابھی ویل قسم مری قسم رزم بے زت فراون یقین خا زور فالکا موسو فی دیا تلفو ابردو مسال نگہ تیرکڑا شری سدرو گڑکی سہر شو آ ساہران پزم کا سی دکی کا منا بلا دیو ایمان دے پر رب موسیٰ و ربی منساؤارو چربد موسا اوہارو نل مسلام دے آلام تم له قبل ان آزن لکم فرو نیا سوپتی ایمان روڑو مخ زماد گول نام انہول کبھی رکم الزی الم کم یقیناً دے استاسو داسی مشر دے چتاستے خود لے جادوں فلصوف تعلمون لو قطعن عیدیکم وارج لکم من خلاف ولأصل بنکم مجمعین زرد تاستو پتولگین خامخا پریکوم زولہ سنو اخبیستاسو ودل بدل او خامخا پسولے خجوم تاستولو لران قالوا لا ضائر إلى ربنا منقلبون ابي وجه فرعون استجمع مخبل لدار گردش يوم ان نطمع يغفر لنا ربنا خطع عنا قلنا وللمؤمنين یت تم کھل بوکی مب یو اول مومی واحد نائل منصوت مارسپی پوزا بندی گان زم کھنتا فارسل فران فلم حاشرین نولے گ فران پخاروں کے راجمکون کی دلخ کروں انا لائے لرز متون گلیلون ویول یقیناً کسان خام خا ڈل دل لگان لگائے مام خا ہو سک ان کی ٹو لو پیوزاتی برام فاخرجنا ہوں منجن تیوایونوں چنو نام مکمی فل ادر ارکل چیو بلولی ورگرد موسال یقینیشو عربی سے لانے کے رے یقین زما مرغے دے رب زما ما تمل آرقی دبچ کے دو نا موسا ساکل فل قف کا نقل فرقن کت دلا دین وحلے گل علیہ سلام تا شیو پام ساخل دریاب دریا نوشلے داغ شوہر ٹوکڑ دو بوپشانت گرل واض لفنا سم آخرین ارانی دیکھ مزکین اور خلک وا جائی نام موساج میم نو بچ گما موسی علیہ السلام اور اگ مرغریٹول ثم اغرقنا الاخرین بعم غرقوا نور وكثان الرم ان في ذلك الایات وما كان اكثرهم مؤمنین یقینا دی واقعے کہ خام خام عبرت ندیم وندی داڑ خلک ایمان رو ان ربا کا لہو اللہ رحیم اور خام خاص اور دشمنانوں رحم گم کے بدوستانوں بیان کے بدیبان خبر ابراہیم علیہ السلام کلش وی وو کو بندی کولونابس منزل دین بندی کبوتانو نو میشو ہاغی تا بندگی کو چا پیر کاہی السلام آیا اویلی او تاجو نو یا نف در کویتا س سنقصان ملی مشرانسی کالبراہی ملس آیا سوچ کرے تاسو پائے کسانوں چاضو اللہ بندگی کوئے و تم اللقدمون تازو مشران ستازو فإنهم رب ربلا یقین بدی دشمنان شی زمان ماں سواد رب العالمی نام النی فو رب العالمین آزاد تیزی پیدا کرے اغمات خودنم نم کئی اللہ ہوا یو تو منی وسقین آزاد خوراک رکھیں ماتا اس کا گئی ویزام اکل بیگم جوڑی ولجی امی تین لِي ولجی يَوْمَ مدد غذاتمل رم چنبو کی ماتا دختا زما رب حبلی حکم وال ربا روبق ماتا پو دین ایودیہ کی ماں دنیکانسرا پستمر سلاخرین اور آتا ذکر نیک پورست خلکو کی جان سی جن تین اوگر دے مع دار سان جن دن مدنو نام فر لیا بین نہ ہو بخنوں کی زما پاتائے نہ گمراہ نا ولا تخزینی یو ماسون او مشرمندہ گئے ماں لڑا پاور دوباره پیدا کے دیشی نف بنامل مگر شراشی اللہ تعالا متین اور جنت مت ویمار بکڑی جہنم دپات لہ نتم اوشی جیتا سشواں کسانچتا سو بندگی کولا من دون ن لاے هلینصررو نکو موین د سرون سوا اللنا آ ستاسوو مدد کولی شي یا بدل لغےشي فکووب کے بفیہ هم والغاون پڑمخی با او غورزی شي بجاننم کې دی وجنو دو کری دے بلی اسٹول کا وی دال دارے دے کی ابلسر جگڑ کئی تمبا ہی کال فی دال مین سمپلہ خام خا پمر کارکیم کلچی برابر گڑ لا سو دربلا سر وائل انو لرام مگر مجرمانوں فَمَعْ لَنَا مِنْ شَافِعِينَ نُنِشْتَ <تصفيق> <تصفيق> لَيْمُ لَعِسُهُمْ سِفَارَشْكَ أُنْكِيمِ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ وَعَنَا الدُوَسْتَ لِي مِهْرَبَانِ فَلَوَا أَنَّ لَنَا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نوکش مندرا دبارت لل دنیا تا شان والوں کا ندی داسر خل کی ایمان رڑوں کی اور ابا کا لہو النازیزر رحیم اور یقیناً ربستہ دے خام خا زور دشمنانو رحم کم کے بدوستانو کل ضرط قومنو ہے نل سلیم نسبت درو قوم دنو السلام ڈرسلان تام إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌّنَّ لَا تَتَّقُونَ قَلَ شُوَئِنْ بِي تَعْرُورْ دَاغِينُ حَلَى السَّلَامُ آيَا زَعَنْ دَشْرِبْنَا نَسَعَتَهِمْ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ نَمِينٌ يَقِنًا زَسْتَعَسُ دَبَرَى رَسُولٍ مَمَعْنَ فَاتَّقُوا اللَّهَا وَاتِعُونَ نور اкаяد الله تعالی نعوذ ما تابدارک و و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا لرب العالمین اذن و انتصنا بدی اسم الذی نذما مذی مغرب الله وطيعون نویرہ قوائد اللہ تعالیٰ ناؤزما خبر منے قالو انو منو لکا واتبعا کل لرزلون اوے لغیائیم ایمان روڑو پتاوانے حالا تابداری کڑے تال راس پکو خلکو قالا وما علمی بما کانو یعملون اگر انشت لم لمفاقی قدائیں مرون چی گئی ان حساب ہوں لو تشعرون ندے ددی حساب دباتن مگر زما پر ربانے بانے کتا سپوئے لڑائے و ماں نہ بے تاری دل اور نیم کے دمو منانو ان انا اللہ نذیر مبین نیمزہ مگر جرور کم قالو لئی لم تنتہی آنوہو لتکونن من المرجومین دیوی کمان نشو تینوہا خامخاشی بطا دوشتلشو نبکانو میرے کوفتہ بینی ن فیسلو کے زمانے فیسلام اور نجاترا کی مالا زماں مرگرو مومنان لرام فان جین ہو اما ہوں فل فل المشحون مشخون ن بچ گا دیا سون چ مر گرو پکشتے ڈکڑ کے سما کرکھنا باد الواقین بیا کر کرموں گا رسدنی پاتی خلک ان فی زال کل آئے تو نا اکثر یقیناً برے واقعی خام خای بردے ہنری ڈیر خلق دلی نہیں مان رہ ان کی انبک الحو النازی ذرحیم اور یقیناً سار اب دے خام خاص دشمنانوں رحم کو کے بدوستانوں نسب درو کڑو آد روتاسلام سات رسول نویم یخن زتاس رارسولی من دار رب کل انا غارم جستا سو بیان بیاں اسم مزوری ن زواں مزدوری مگر پر بلا لیندان اتبن ویکل ری آنتا آئے جوڑا سو پہاڑ ڈے رکھے بان نا آبسکار کرے ات تخون مسان لال اجوڑتا سو پخی پخی آباد پرینچتاسو باہمیش ویزا بتاری سے تاسو چالرانک فتف نو دلہ ک و الَّذِي امد بِمَا تَعْلَمُونَ مو تاک جات نا چکی تاسل رہا گا مارچ تاسوی پی جن امد کمبی انا <وَبَنِين> زیادکڑی تاسل رہا او زاوج نو نو انخاف وال ایکو وذابه او لم من نظیم یقین ذے کم پ تاسو اذااب د روز او قالو لم تکو من الزین جی دے برابر د پمگ ک تواس او کے ت دواز کو اون کو نام۔ انہا زا علا خلق الام مگر آتا دمخنو خلکو وبا نہنو باز انگا جاب فکر زبو ہوں فاہ لگنا ہوں ندی دروجن ولا نلا ان نفیزال کلایا وَمَا کا نا اکثر یقیناً پدے واقعہ کے خاں خبریں اکثر ددے خل کو ایمان روڑ ان کی وہ ان رب کا لہو اللہ رحیم اور یقیناً رب دے زور اور دشمنانو رحم کے بدوستانوں نسب درو گڑ سم دانو رو تام لہو سال کل شو دور سال سر آ سات رسو نو یقین رسولی مماندار زَسَّاسٌ پات اللہ تعالی نا زماتا انسا إِلَّا پری رَبِّ الْعَالَمِينَ مزدوری زما مزدوری مگر پربلا اتر کوش تا سو تاسو نے مت نو کیش دل تری پا می جناتوں پباگ پچنو کے زور و نخلی اب وس کے اپ کجور کے يغون جنكونا داغين نرم نرم وذنهدون من الجب علي بوطا فارهين او كنصل قايد اسو دو غر النار قولتوام بفيريم فاتقوا الله واتيعون يرى كويد الله تعالى نعظم خبر منهم ولا امر المصرفین خبر ممن اور تابداری مکوائے دکار دصرفانوں الزیندون فل و مصرفان چفسات کی بزمگ کے ویسے اسلام گئی آلو نمان تمن المسرین دین جادو کڑی شیونا معلوم مس فاطیا نی تو مگر بند نروڑا یا موجدا کتے درش نو نام قَالَ هَذِي نَا قَتُلْ لَهَا الشِّرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٌ وَلَغُ دَعَيَوُ خَذَا دِدَ بَالَا نَمْبَرْ دَوْبُو دَوْتَ أَصُرَ نَمْبَرْ دَوْبُو دَرْوَدِ دي مَعْلُومِ دَيْمُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوْهٍ فَيَاخُذَكُمْ وَزَعَبُ يَوْمٍ عَزِيمٍ عمر صوائد تَيست كني أبنسي تأسل رعذاب درازلوهم فعقروها فأصبحوا نادمين دي وجلها غان صبائق خب منتعاقون كيم فأخذهم النذاب دون والدي درازاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين یقیناً <سؤال> <سؤال> دے واقع کے خام دیں و رت دے ان کی ڈیر دے خلکنا ایمان روڑ ان کی و ربک اللہ رب دے زور اور دشمنانو رحم کے ان کے بدوستانوں کل ضرت قو ملوتن قومولتن المر سلین نسبة دروغة قوم دلوت الالسلام السلام غمرا نتام اذ قال لهم أخوهم لوتن لا تتقون کل شوه اندي ترور داغي لوت الالسلام آئذان نسعة يد شرقنا إني لكم رسول أمين يقينان ذتاصل رسول ومعنا فَاتَّقُوا اللَّهَا وَأَتُعُونَ نُجَرَكَ وَيَدَى اللَّهَنَا أَوْزَ مَا خَبْرَ مَنَيْمَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرٍ إِلَّا لَا رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنَغَامْ سَعْسٌ عَبَدِي بَيَانِ اسْمَ الزُّرِيمِ نَذَ زَمَعَمَ الزُّرِيمِ مَقَرَبُ رَبُّ الْعَالَم من اتا ن لالیابتکاری تا سو ناری نو سران خلکو نام وترو نل قلکربک میجکل کپری گئے تا سوام چپراکی تاسورستاسوتاسو دن بل كي تاسقوم لحدنا تروة تنكيم قالوا لئن لم تنتهي آلوتو لتكونن من المخرجين ديوئيكم عن نشو تيلوت خامق عشبت قال إني لعملكم من القالين سلام یقین رستاسو دیکاروں بدگڑ رب ن جنی واہلی میں یار بشاتے ماؤ زماحل داغا ملو ن چری گئی فن جئی نہ ہو آجمائن بچکوں گا کو ٹول شپاتی سمتم آخری وام تنا پائی بنی ناشنا بار ننا کارو باراندے شوم ان فیضال کلا یقیناً بھلی بیان کے خام خائب رد و ماں کا ناک سرو موم اور ندی ڈیر زرے خل کو نہیں مان ل ربک اے دینن دے ربے خامخا زورا اور بدشمنانو رحم کو کے بد دوستانو کل مع اصحاب الاکتل مرسلین نسبت درو کوڑو بنوالو رسولانو تام اذ قال لهم شعیب لا تتقون کل شویل دی شعیب علیہ السلام ایزان شرک نہ نبشکوئے إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ يَقِينًا زَتَاصُ لَرَعَى رَسُولٍ وَمَعَنَ الدَّارُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتِعُونَ نُوِيَرَكَ وَيَدَى اللَّهَ تَعْلَانَا عَوْزَ مَعْتَعَى بِذَلِكَ وَيَمْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ وَلَيْهِ مِنْ أَجْرَهُمْ عَنَوَارَم زَسَّاسٌ عَبَّدِي بَعَانِ اسْمَ إن عجر إلا على رب العالمين ندا مزوري زمان مغز رب العالمين صررام أعفل كي لا ولا تكونوا من المخصرين فورا قوة بإمانا ومكي قيدا كمون كنا وزنو بالقصة سلمستقيم وطول قوة فتلا برابر سن ساشیا مفین امک دخل کو نہ مالو ندائی امگر زمگ کے فساد کو ان کی تپ الزی خلق کم البل اور یرک و راز آد ناشتاسی پیدا کریے اور ڈلے مخکن کالو نمل مسنت جادوکڑا بشر مس مار تو مگر گر بند ا گمپتا بنے خام خاد دروجن فاسٹل کس میتھ ماد ندو آپ مانے ٹکڑی راسم نیشی نالربی آل میم اغ دبز میرے آلیم پائ مل چیتا فقل زبو ہوں ضلع ندیا دروجن میل انیو دل راضاب دروز ان کا نازاب نظویم یقیناً عَذَابِ عذاب دروز لوئم ان کا یقیناً پلے بیان کے خام خائبرت وما کا ناکسر انگو نائی مان روڑ ان کی رب کا لہو اللہ رحیم اور دشمنانو رحم کے ان کے بدوستانوں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ لالمین وَيَقِينًا دَا قُرْآن مُخَامُ خَانَ عَزِلَ وَالْدِيدِ رَبُّ الْعَالَمِينَ دَتْرَفْنَامُ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ اللَّمِينَ رَعُلِيدَ لَرَ رُوحَ أَمَانَ الدَّارُ عَلَى قَلْبِكَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ستاپس ربان دِدِ دَبَارِ شِشِتَ يَرْدِ يَرَوْنْ وجبار بيخ كاران وإنه لفي ظبر الأولين ويقنا خبرت في القرآن خامخ هذه بكتاب نوم أخنو كيم لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وإنشتدي للنخدام جالمی بدے قرآن عالمان دبنی اسرائیلولا ہوں باز اللہ جمی اکرالی گل قرآن ما قرآن پبازیا جمیا ن فقرا کری بانے نیپ ددی بانی مان روڑ کی کز گ سلک نا فی کلو بل مجرمین داسین نوازا پزروں دا مجرمانو کی لا می ہتا یار ایمان روڑی بدے قرآن تبدیچی نب درناک فیاتی ہوں بگتتوں بہم لائے نوراضی نو عذاب دی تنا گہاں دیوانہ پوئے گی فےقول ہا النہنم منذرون ندیب آیا ایام محلت مہلت راکے دیشم افا بہ افا بہ یستعجلون اعظم عذاب دی پتلوار وائیں افرائے دمتناہم سنین آیا پوئے کفید گلا سو کام سو مجا اہم گارا شریتا گا جاپ شیری سر وعدہ کے دھی معتا نف وان کی ددی ناجاب چیور کے دشی تبدنیا کے وَمَا أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنزِرُونَ وَنُرِيَا لَا كَرِيَ مُنْغَا يَسْكِلِيمَ مَقَرَعَي دَبَارَوْا يَرَوَرْ كَوْنْكِيمَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ دَبَارَ دَنَسِيَتْ دَاغِيَا نِو مُنْغَا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الش نا دے راولے دے قرآن لنا شیطانانوں وما ينبغی لهم وما يستطيعون ونا دے لائق دے دی دشان سراهم ونے طاقت لرین انہم من السمع لما زولون یقیناً دا شیطانان دا اور دلو د خبرو د ملائکونا خامخاز غلو لشیم فلادینوائے سربل مددگار تا کنی شیبت دا جاپ درکڑوشو نام وانز راشی رتکروین ایرور کا خاندان مخ پلتا شڑی نزی دام وقف جناح کا لے تباہ مینل مومی وقت سات وزرخلہ چالرا چا بار کئی دیمان والوں فین سو کا فقل بریو ماتا ملون کدی نہ فرمانی کئی تو نند جائ ملونا چاس تو کلا اللہ رحیم ازانس پار پذا چزور رحم کا ان کے ریم اللہ کا ہی تقوم اغذات دی چی نیتا درا کلچ تپاسیم و تقلبا کا فساج دین اور ادھر دل اور ادھر ستاپسی ان سمی لالیم یقیناً اللہ تعالی دے ہر سوری باس پیرے ہل و نبیو کو ملا من تنزل شاعتین. آیا خبر در کمزاستان پاگ چپچاوا نے نازلی شیتان تنزل والا کل <كل> افا کن <النصیم> نازلی بار ڈیر دروجن جن گناگار یلقون سماؤ اکثر کا گو اکثر دی و سر درو یو کئی و شوار آؤ او تب الگ شاعران پس روانی سرکشان خلک أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِمُونَ آيَةٌ لِقُرَيْشٍ بِطَرْفِ كَنَدَ كِسَرَّكَ الرَّدَّانِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَقِينًا وَيْدِي حَائِشِ كَيْنًا إِنَّ مگر آ کسان چی مان راؤ عمل کی مطابق ویم کرم اور بدلخلی پائے شری بان زلم کر افزرے پتولی گیت منتا شپکم اڑح بانی واپس بس تنک آیات القرآن وكتاب دا دا و کتاب مبین دایا تن قرآن اور کتاب واضح بیان کا کی ہدم و ہدایت الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يؤقنون اغيما نعالذين شفاباً دي كينا معنظور كي الزكاة قدي بآخرة بانهم دي يقن لرهم جیوان پاخرد لڑی مندی دی بدا ملونا ندی گڑپا الادین سو الازابی عذاب نہ او دیوا پاخرت کے ہوں دیڑ زیادہ لت القل قرآن ملت الحکیم نالیم مسال سلام پلکور وال زرواستاد سبرد لا بروڑم تاؤستا شولا لیت پاراچا گرم کے فلانیا بوری گمن فری و م او چې اور خواته آواز ته وکړی د طرف دله نام چې برکات ته چولی شري پهشا کې چې د ور په خوا کیم او سووک چې د چاپې ریم یا سوو چې د ور په طلب ک دی سووک چې د چاپې خبری زور اور ایک نتون والا کو سارے فلم نہ جان اگر زر زور قیدا گولا کے مارے مقبرم شاخون کے رسوان اللہ لیکن منظ لما شاشی گنا کڑی سم بدل حسم بارسون یا بدل کد رسو بدین فینی گفور سونز رن کو با سلاسل پکران کے سوئن بغیر سدا نقصان تیس سے آتی نیلا فرون بولے گو میرے پن موجا تو کے فرو نو قوم داغتا نان کومن فاسکین کنندی نا فرمان فلم تو ماتو نام مران ارکل چرالی تم گموج درکون کم فاروہاز ریندے دا جا دارے و جہاد آئین کارکی رائن بجوان و سنتام ول ان کارو کوزلم دو دنا د دوجه اللوعنا فظور كيفقا خ الموسين او غض بر چې سررن شاننج د فسات ک ولا فنا دا د ص وقالا دوار فضلنا لا کسیر من منت خط دا خبر تینا من دا قسم ضروری مرغانے تقسی م ہتا تردی تر پوری شری رو ری دا لا نم لےپ میدان دے گوم تم لومی گی آم لئے گوم اتم ساک نم ودام لم سنو جنوگ نی بتا سو سل مس رام را لہ کر دی ون پوئ سماہ شریم مِنْ شالیش کارکن کے داخی دینا دے زینیا رب مال توفیق راکیا نشکر متکم شر سادے سانا تو التی نم تلیہ چتا پریڑی پمو زما بم ربدار وہاں نامل سال ہن توفیق راکی چامل کم نیم چیتے خوم واسیحمتی سالہ داخل کم راپ سیل رحمت سا پندیدان شوران فکال مالیا سودر زمالا چین اینگاٮٔی نوکنتے دیر پٹی بن شیان خام خا سزاب اور کم دلواز سزا سخت اولیاتی نیل سلطان فقال مارا گرکڑے چیتان گیا گرکڑے بلم پلی کی وہ جیتو کی ان من بے نئی یقین راور ماں تا سبا خان خبر یقینی تن لکھو یقینا سی جدی بادشاہی کئی وہ تھی ادبی کل لکھا اور کل شر آئے تار ضروری سامان د بادشاہ ویم و دائے تختل قیمتی قو ما, ما قوم یس دور لمسی میندولہ تیار وز می تانو لڑی شیتام سو من سبھی نریلاری خان سی کی اللہ کامات دا مالک داس دل و پٹری نفن کو جواب کریم قالت بهذي اي علم لم ام شرعنوا دربار ان انقي الي كتابه كريم يقينا وردولشه ما ت يا خط يضمن انه من سليمان يقينا قد سليمان نبي الله الطرفنا وانه يقينا قد مضمون بسم الله الرحمن مدد علماء الفاس بن الله الرحمن الرحيم ذاتين اللہ تعالیم کا مقابل کی ماتا قالت دی آل فی خبر راک ماں ما تو زماں پر کار کی ماں کم تو خاتر تن فیصل کم کرتا تشاد تجیش تاس حاضری قالوا نحنو نوقل قوة غلوب عصن شديد ديو علمونا طاقة واليوخة عند عند جنس خيوم والأمرو اليك اختعون تاتسفار الشير فانظري ماذا تعمرين نوبو راشة صوكا كاين قالت ديويل ان الملوك اذا دخلوا قريان یقیناً بادشاہ کلچی اور با نوران کی آئی لرم وہ سی دن کی رائے وہ کزال کا یفالونگارت نیل بهدیام یقیناً ظلیقن کے اندیتے او حدیاء فناظرتن گرم بمائر جل مرسلون چی پس جواب سروا پس کی لگلی شیق قاسدان فلم جا سلیمان آرکل شرائدہ قاسد سلیمان علیہ السلامتان قول آقوی اتمیدوننی بمال آیت آس و مانسر امداد کئے پمال سران فما الله اللہ خیرم مماتاکم نا وشمے اللہ تلاش تاسل بلن تفرحون بلکہ تاسو بخل ڈالی شوقا فلنا دل خام خارا بدی پسی لہ کری چی نشتا کدیل لائیز موقع پگیل ملو سور سرام پل مر گرت زمشوری والی مت قبلائیاتنی مسمی مکید رات نا نمات تا واری کری کام اناتی کبھی زب تا تروڑم کبلا مکا من مکر من مخید دلستاد ملسنا وینی این کبھی اکیلن ز پری روڑ لو خام ما کو در من دار مخت دینا شیوا پیتا تر فلم مستم ارک رولسلماسلام تخ درا شیو لاڑو داغ بخاکی پالف درب زمانونی دے پال چمائش کو آج شکر کوم دا لاد ن مت کنا شکری کو منگ شکر چاش دا لاد نے مت شکر کماش کرو نفس یقینا شکر کی دقلی فیرے دبار و من کفر چاش نہ شکری اکلفئن ربی ونی کریم یقین رب زمار بے حاجت سلمان اسلام ناشنا کہ دا دا آئے داہرایت میم امت کوروں میں لذ ترین کترائے کسان ناچا ہرایت نشی مندین ج ترکل چا خزرال قیل ہوئے شور تا کدار شوق آئے تا سے گویا کے داخوئے او تین لبلا راکڑ شو میل پی رمبر نمخیم او کون مسلم نو میرے راد کن کے اسلام سب د کاسلام ہندگی کو للی کانت کا فیرین تا تو کام تیلا لو دے تا وند نگلی تا فلمتو ہسوتو لو جا چری گوری دان کئے کال سلیمان کباری یقین را جوڑکڑے شیرا شیشو نال تاغ ربی نی تو ظلم تو نب سیا ربام ظلم وسلم تو ماں سلان اس میں اسلام قبول قدمان پتاو دار کے خاص دا اللہ یقینا سلام چبندگی اللہ لاسا فری قانسم دو خلقل جگڑ قال ویلس علیہ السلام یا قوم قوم سال سلامیہ کو سی قبل حسن ولی پتوا واڑیا جاپ دلہ مخیری روڑنا لولا تو سفر نخن ناڑ لالگ تو دے دارا چی پتا سورہ مکڑی کا لر نوبی مماک وزیو وزیو اللہ ساسو سپیر خدا ریم بلن تم قو بلکہ کام دین دے تو ساتھ او برے خاص سم دکی نہ کسان فی فل جہ سا کپمل کے لہونا اس اسلائن اس کو پدو دو دو پکورو آلو نی وی ہوتا سم کے پلوانی بہت آلو چیخا مکارشپ کو لوی ویو ویگ ما مہلی کا لے چمگنی وا جی وا مکرو مکر نوکر و مکر نام مکروم لا شرون تدیر جوڑ کو پٹ ہو دیم فنزوروں کے فکان مکرم نو گو رائ چرگ شنجام دائر انا تمو کو مجمع یقین کوئی کور نا لقوم بسرائے کورمی آل یقین خام خرد قوم دھی منو کا بشرگا کسانو شی ماؤت تک کو لوتن یات کے واقعے کرتے ویم اتا تو فاحت آئے تا سوراتل بتارے تا دارے چھ پو آئینکم لتاتو نظر جال شعوتا من دون النسام آئیتا سرعتل کا این آرینو تببتکارا اے ما سوار قوم انتشارون بلکی تاسو قوم چر جحل نکار اخلائیم فما کان جواب قومی لان قالو نو جواب دا قوم دا وما سوار دا دینا چوے وائلن اخریجو لوتی کو باستام من دست کرندی داوے پانچ نو بشک منگل کو قوم کرام وَانْتَرَنَا عَلَيْهِمْ وَتَرَاوَ وَرَأَوْا لُمُغَضِيبَ بَنِي نَاشَنَ وَارًا فَصَامَتْ الْمُنْذَيْنُ نَكَارُوا بَارَنْدَ يَرَوْلُ شُهُمْ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالنَّبِيِّ صَلَّى فَتَنَا وَخْدَايَتُهُ بِالْعَظِيمِ وَسَلَامُنَا لِعِبَادِ الَّذِينَ الصَّلْ اسْتَقَامَ وَسَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَذَابٌ مِّنْ أَفْوَتُنَا بَنَدِغَانُ ذَلَّلَ جَاءَ آلاو کراؤ تو بندگی اور امو شکو نو پندا کچا شراخل کے لا سر شری